دو دا گناہ دا قتل شان پہ گنا دا تو قبر النا فیغوت ال کو سنسینیا خارد منفوت کو سنسنی کیوں اور زرخ مقام کی اس موضین راروان سے فلسطین والا ہونا جاغد اشراف فلسطین ہو تو غرد فلسطین والا ہونا یا رفون زار کرو فلسطین والا ہوں تاغد آم انصر پھر جانتا ہوں شرح الدار بحق عہدا و شرافت خانہ خارد اہدا محمود ام شیب ہوئی خانہ خارد بحد حسن عبداللہ, عبداللہ شروک منگتا سمیتم دردا تقور سمیت ابدردا دردان ابود اللہ, اللہ اربنا چرا کی من مات مشرق مگر مشرق لا معافی نے کئی امو قتل کا تلا یا مرن یاغمن قتل کی مومن رف قسمانی برابر کافر فرد مستحل مستحیل قتل د مؤمنم کافر دے ہکو مستحل نہیں ہا دا جزاء یعنی قاتل د مؤمن د مشرق س برابر دے پس سزاۓ ابدی کی خدابل خبر دے چې مؤمن الله فو جہلم کی ہمیشہ ن فری دی قانون مطابق نور مقدس ہا دا جزاء ہن جزیا ز قاتل عام د داسہ دا دا سزا مناسب دے کم دا مشرق سزا دا چابدی سزا دا فقانون اللہ اتنا ذکر کرے دے انداللہ علاقہ فرشتر کے بیوے فرمادو نظار کرے مجھے لمیشا فقارا آنہان ابنی قرصوم سمیتو محمود امربیعی ناغم حدیث ذکر کرو آنو بعد امیر صاحبت انہو سمیے حدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قارا من قطر مومنان فاتبتا تبصر کی ذکر کئی آن کور بے کرتی ہے کالا اللہ دن کا دگا تفصیل پسرت بلا مرا دم المعجمہ بلا جماچر بلا المعجمہ شی تبتھا مارا دارا چاچرا خوشارش داغلانی نئے مکبر اللہ شکر شے جہنمی دے ہمیشہ جہنمی تبصیر مان بنا دے آئین او موجب اور سبب نے ہلاک احتباط مانا دارا ہلاک سے بلا موجب ہلاک کبیر موج منا فاتمرات لم قرلام سرفمر خبر ملک لا توبا فری یا ناجن کارنا سنا انعام تہانی ذکر کروں سالحن ہمیشہ دس تف کار دامارو کی محاوری مانا گرا یہ سر ہے خیر کو کار مار میں سب دمن ہرام چند ہرامت نہیں چوے کری فکار کے سب دسوی مسرے اونے کو کارویمن ہر من برہ کر دم ہرامت چاونا پنا حکمان چوی کی فنا ورسی کی دم ہرامت براہ سر شارت دن کامان فرا حاصل اش ذکر کا کہنا حدثا حال ابن کابی احادیس بیان کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایت سنا ہے یعنی ما جمع ش زمانہ ان جنے وقاتنہ جنگی کی فتن کے فایق تلہ ہضم لقدر کی وطن دین فائر اللہ علیهم ذی اقذہ کی ضی ہدایت پائے فراثغفر اللہ تعالی یعنی دا گناں گڑی نماز دینے والا دلدوزاب گناہگار ہم اذن نام مسلم میں دائم اذن نام نماز نہ کرنا گرحان ہے تاکہ <تصفح> نبی ثناذن مجاری ثوابین نہار میں تھا اجدہ تو میں ایک ثلمومن متامدن فجرا و جہنم خالدن فیها سوت ثلاثہ چاہے قدر کو مومن پر آسمان سجے جہنم دہمیشہ یہ فضید کہ واجب اللہ نے نز بعد اللہ تعالی نزیدے فست آیات کریمہ نا چپسری فرقان کے وہ لذین ندعو نہ اللہ الا ولا نفس الله حرم الله الا مخصره ذا باقيه منسوخ ندي لا يظنون نفس الله حرم الله الا بالحق بسنه بي سته داش شكو ميشتباع نظر شويه لا عمل جهنمين جنو قتل نفس الله حرم الله من قتلنا قيل و دعونا ما الله يا اله اخر سرات زمانت کفریات شیوی سیاد نے سی اسلام بانے معاف کئی داغی ابان زیرا نہ اور احمد بدر اللہ وصیات احسانات وا ہذه لول دے اولائقہ ضیات چ قبول توبہ دے دا داد مشرکین مبارک دے زادہ متفرد دے فدی کے ان دا توبہ قبل یذ داد مشرکین مبارک کیجے پہ حالت دے شرک و کفر کے قتل کڑے اسنائے کڑی قتل کڑے نو حساب و سماع کیجے چ اسے ذات مسلمان ہوئی باسلام کے قتل وکناغ توبہ قبلے گی حسد مسلک عبداللہ ابن عباس ہوندے دا دے دا کم جے توبہ ا راتل سد فلقان چودے قبر دا دا مشرکین مبارک دے چ مشرک پہ حالت دو شر قتل کڑے را اسلام راوی نو دا توبہ مکبول دا متماف دے اور مسلمان جے پہ حالت دے اسلام کے قتل وکناغ توبہ قبول ردا ہا ذی الولادات اخبار دا کے مشرکین کی دفاع ملت النساء کم آیا متا فجداؤ جہن چوفی جین شرائد اسلام ابن کی چوبی اسلام دسلام قتل فست مار فتحم ناروا دے بے خطرہ پکس فذکرت تو ہا مجاہد دا, دا او دا بیان ماضی گرک مجاہدہ جمہور میں قاتل آمدن تو بہ قبضے عبداللہ ابن آباز رہو قاتل آمدن تو اسلام کے قتل کری توبہ قبضے گی بتا بار تم شرکی دے بادی دے متفردے فدح کی بادم تھا تشدد کے فدح مار دفارد مرد و دقت آمدن باقی دے محکم دے زیر منصور قیدی رشی دا قاتل آمدن تو بلکی کی مسدار خالدیاں دا مستحق دا سزا دے دے بلا خبر دا کی کی داخل دے ان شام نہ